جس و نے کرام یہ قرآن ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ به یو آر اے این ایس من این این اے ایچ من يهد الله فلا مذل له ومن يزله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 حدلنا سنا مل ہا ول فرقان کمن شاہد من کم شارفلسم و من کا نری الا سفرین فائد تم من ایا من اخر یرید اللہ حمل یوسر ولا يريد بكم العسر والے تک میر اللہ تک اکبیر اللہ ماہدا کم ولا اللہ کم تشکر عبادی انی قریب تمام قسم کی تعریفات واہد شریک خال کائنات مال کے ارض و سما کے لیے ہو اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو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 جو بگڑی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لئے اتارا گیا اور جس کے ذریعے رب کائنات نے ظلمتوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو تاریخیوں کی تیرہوں تار وادیوں سے نکالا اور ہدایت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 اس لیے کہ تمہیں کچھ ادا کروں تمہاری بگڑی کو بنانے کے لیے تمہارے الجھے ہوئے حالات کو سدھارنے کے لیے میں تو صرف اس لیے آیا کہ تم جو مصاحب کا شکار ہو تمہیں مسائب سے چھٹکارا دلاؤ رشتے دار کہتے غریبی کہتے عزیز کہتے آپ کو لوگوں سے کیا غرض ہے لوگوں کو چھوڑے آپ اپنا خیال کریں شہنشاہ کائنات خرماتے کہ میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے عذاب میں مبتلا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ لوگ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے مسائب میں مبتلا ہوں مشکلات سے دو ہوں اپنا مشکلات میں پڑھنا گوارہ کر سکتا ہوں لیکن اپنی بنی نو انسان کا مشکلات میں پڑنا گوارہ نہیں کر سکتا اور پھر مشکلات میں مبتلا لو مصیبتوں میں گرفتار انسان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو ہیں آپ کے دست حق پرت پر اسلام اور ایمان کو قبول کر دیں پھر آپ سے کہتے اللہ کے حبیب آخرت کی مشکلات تو یقیناً آسان ہو جائیں گی لیکن دنیا کے دکھوں کا کیا وہ کرے کہ انہوں نے اسی طرح احاطہ کیے ہوئے جس طرح پہلے انہوں نے گھیر رکھا تھا کائنات کے امام ارشاد فرماتے لوگوں جب آخرت کی مصیبتوں سے چھٹکارہ مل گیا دنیا کے مسائب سے نجات پانے کا طریقہ بھی میں بتلا دیتا ہوں سوال کرتے اللہ کے حبیب دنیاوی مصائب سے چھٹکارہ پانے کا طریقہ کیا ہے آپ ارشاد فرماتے کہ جب نصائب میں گر جاؤ جب آفات میں مبتلا ہو جاؤ جب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 کائنات کرب دنیا میں اب تیرے سوا کوئی آسرا اور سہارا بازی نہیں رہا مسائب مظالم دکھ و آلام نے لاچار کر دیا اور ایسے آلم میں آئے تو تیری بار کا ہمیں آئے وہ ہمیں مسائب ہو آلام سے چھٹکار رہا تھا فرما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 میں زمین کی پستیوں میں وہ عرش کی بلندیوں پہ میں گناہوں سے لتڑا ہوا اور پاکیزگی اس کا نام میں معاشی سے آلوبا وہ طاہر مظاہر میری زبان نجس میرے ہاتھ فلی میرا جسم ناپاک اس زبان سے ان ہاتھوں کے ساتھ اس جسم سے اس پاک کو آواز کیسے دوں میرے آکا نے ایک ساتھ سنایا تمہارے رب نے کہا دس سال کا ایبادی انی بینی قریب زمین کی بستیوں میں گرے ہوئے انسانوں کو کہو برش کی بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے کو پکارنے والے سن لو جب تمہاری زبان سے آواز نکلتی ہے ابھی وہ تمہارے لبوں کو نہیں چھوڑتی کیش والا اس کو قبول کر لیتا ہے تم سکارو رو پڑا پہلو اللہ کے حبیب ٹھیک ہے لیکن اپنے بے پارا گناوں کو کیا کرو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 جو میری جنت کو چھوڑ دو میری نا کر کے میری جنت میں رہنے کا حق نہیں رکھتے دنیا میں بھٹکتے پھرے مدتیں بیت گئی زمانے گزر گئے گردشے لے لو نہار کی آمد اور رفت نے مدتوں کو پسے پش ڈال دیا ایک دن اور کے میدان میں بابا اپنی بیوی بی کو مل گیا برسا برس بٹکتے برس رہنے کے بعد مدتوں کے بعد میدان اور میں ملاقات ہوئی دیکھا اپنی لفزش یاد آ گئی بیش دونوں کے آپ آسمان والے کے آگے اٹھ اٹھے ربنا زلمنا انفسنا و علم تک پھر لنا متر ہم لنکون من الخیر اللہ گناہ ہم کرتے ہیں ماف ت کرتا ہے اللہ غلطی ہم سے ہوئی مواف فرما دے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 کوئی اور مانگنے والا عجیب و دا و تبدا ہے اس جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارے میں اس کی پکار کو پورا کرتا ایک اور آیا بیٹا ڈوب رہا ہے کہاؤ میری کشتی پہ سوال ہو جاؤ سارا بھی علاج یاسمونی من الماء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 بے اختیار زبان سے بات مت نادا نور ربا قال رب پہ ان نبنی منالی واد وعدك الحق اللہ تون نے وعدہ کیا تھا میری اولاد کو بچائے گا ان ابنی من منالی اللہ اولاد تو کیا ہے میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا اللہ اکبر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 آیا ہے تو یہ بات بھی واضح ہو جائے کہتے ہیں اعل رسول ہے اعل نبی ہے سید زادہ ہے اور سید زادوں کی بات چھوڑو خود سید کون ہیں ان کی بات سنو کہ کائنات کے شہنشاہ نے اپنی لخت کی بڑھ بات میں سب کو رضی اللہ تعالیٰ نا ان کو کہا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عملی اے عملی اے عملی بینی لاؤنی ان کے من اللہ اے محمد کی بیٹی دنیا میں نیکی کر لینا یہ نہ سمجھنا تیرا باپ تجھ کو بچا لے گا اے ملی اے ملی نیلا یونین کے من اللہ عشایہ فاطمہ اگر عمل درست نہ ہوئے تو محمد بھی تجھے نہیں بچا سکے گا سب کہو صلی اللہ ہو سیدوں کی بات کرتے ہیں اور سید قانون نے اپنی ٹوکری کو کہا اور میرے بھائیو رمضان کی برکتیں تمہیں مسجد میں لے آئی ہیں او سن لو رب کی قسم ہے جمعت الوداع کی ادائیگی تمہاری بخشش کے لیے کافی اگر جمعت الوداع کی ادائیگی بخشش کے لیے کافی ہوتی تو سید کون رسول سکلین صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیروں میں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا لمبے سجدے نہ کرتے کہ آپ کے پاؤں میں برم پر چایا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 سید سیدزادہ او آج تو سید زادے اور صاحب صاحبزادے وہ ہیں جن کو اپنے نام و نصب کا کوئی علم نہیں پتہ نہیں ان کا شجرائے نصب کہاں تک پہنچے یہاں وہ صاحبزادہ ہے جو براہ راست نبی کا اپنا بیٹا نبی کا پرسن بہت نبی کا بیٹا نبی کا پرسن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 لا ما عل مالئی سلقہ بہلی انہیں آئزوں کا انتقون میں جاہلی آئندہ ایسا سوال کیا تو منصب نبوت اور اس حالت بھی چھیل لوں گا پھر کائنات کے امام نے کہا کہ بندے کا آخری ہتھیار کیا ہے دعا بندے کا آخری ہتھیار کیا ہے دعا ن اپنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلا دی رقد ری آؤ جو وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں سے معافی مل سکے اللہ معاف کر دے براند. بس تجب نہ رہو من الغم فرما ادھر نو کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ادھر ہم نے اسے معاف فرما دیا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 اللہ ابراہیم کا گھر بچے کی رونق سے کھالی ربا تو چاہے تو بڑھاپے میں بھی بچہ آتا کر دے کیا خطا سستا جب نا لو ہم نے رب حبلی من رہی ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرا ہے سب سر نہ ہو بے گلا حلیم اس نے کہا اللہ نیک بچہ دینا ہم نے کہا تجھ کو بچہ وہ دیا جو نیکوں کا امام بننے والا ہے ہم نے تجھ کو اسماعیل عطا کی دوسری بیوی چھوٹی کے گھر بچہ ہوا بڑی کہنے لگی اللہ اگر تو حاجرہ کو دے سکتا ہے تو سارا کو بھی تو عطا کر سکتا ہے اے قرآن ومن باد ایسا کم نے کہا سارا تو نے اس سے مانگا جس سے مانگنے والا کبھی ناکام واپس نہیں آتا بابا آپ نا لو اس حاق ومن باد کہا ہم نے اسے بچے کی خوشخبری بھی نام بھی رکھ دیا کہا ہم نے اس کا نام بھی اس رکھ دیا اور کیا بعد اسحاق یعقوب ہم نے کہا لوگوں کو بچے کی خوشخبری ملے تجھ کو پوتے کی بھی خوشخبری عطا کر دی دیو پیٹا بھی بھی آپ پوتا بھی عطا کر دی اور ساتھ منصب نبوت پہ بھی سرفراز کہ اسماعیل نبی اسحاق نبی یعقوب اور پھر یعقوب کا بیٹا یوسف ہم نے ادا کیا مانگو تو جی وہ دعوت ادا ہے پلیف تجیب ہوئی اور مجھ کو مانگ کے مجھ سے دیکھو تو سب یعقوب ہم نے کہا لوگوں کو بچے کی خوشخبری ملے تجھ کو پوتے کی بھی خوشخبری عطا کر دیو بیٹا